صورت النجم نجم مکی صورت ہے نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ بسم اللہ رحمٰن رحیم ون نجمی ادا ہوا ماء اللہ صاحب و کم وماغ و انل ہوا ان قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وہی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے سُر نجم کا جو موضوع آگے بھی ہم پڑھیں گے مشکل موضوع ہے اور دورہ ترجمہ کے دوران اس کا مکمل بیان ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تشنگی محسوس ہو کچھ باتیں سمجھ نہ آئیں لیکن اس کو مجبوری سمجھ لیجئے وقتی کنسٹرینٹ کے حساب سے یہاں وہی کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے کہ وہ خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وہی کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے کہ محمد عبدو ہو و رسولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں یہ دو شانیں ہیں آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور رسول بھی تھے آپ کی گفتگو کو ہم انہی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو آپ نے گفتگو فرمائی اور بحیثیت رسول جو آپ نے گفتگو فرمائی بحثیت ایک انسان کے آپ روز مرہ کی گفتگو فرمایا کرتے تھے ان کا تعلق قرآن کے احکامات کی تشریح سے نہیں ہوتا تھا وہی کی تشریح وہی کا ایکسپلینیشن اس سے مقصد نہیں ہوتا تھا ایسی باتیں جو آپ رسالت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے اور رسالت ملنے کے بعد بھی کرتے ہیں ایسی باتیں جو ایک عام انسان بھی کرتا ہے وہ باتیں آپ بھی فرمایا کرتے تھے مثلاً گھر آ کر یہ کہنا کہ بھی کیا حال چالے یا آج کیا پکا ہے یا کوئی اور چھوٹا موٹا اس طرح کمنٹ دے دینا مجلس میں محفل میں بیٹھ کر تو یہ ساری باتیں جو آپ کی ہوتی تھیں اس میں کوئی وہی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی اور نہ یہ کوئی قرآن کی تفسیر ہوا کرتی تھی لیکن یہ بات ہے کہ جو آپ چھوٹے سے چھوٹا کمنٹ بھی کیا کرتے تھے وہ وہی کے تابع ہوتا تھا وہی کی لمٹس کے اندر اندر ہوتا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے وہ سب کچھ لکھ لیا کرتے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو کچھ بزرگوں نے ان کو منع کیا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کبھی اور کوئی آپ پر کیفیت تاری ہوتی ہے ہر بات مت لکھا کرو تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ کہا کہ نہیں لکھا کرو فرمایا لا یخر ہادا اللہ حق کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ آپ کے سارے کام ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کی روز مرہ کی زندگی کے چھوٹے موٹے معمولات کمنٹس بھی آپ کے محفوظ ہیں جو اتباع کرنا چاہے اس کے لیے راستہ کھلا ہے بحثیت انسان جو آپ نے چھوٹے موٹے کام کرے اس کو انسان کر لے اتباع کا حق ادا کر دے گا اللہ کا بہت پیارا ہو جائے گا بحثیت عبد بھی آپ کسی دوسرے انسان سے بلند تر تھے مکمل عبد تھے آپ دوسری حیثیت آپ کی رسول کی تھی آپ پر ذمہ داری تھی قرآن کی تشریح کرنے کی آپ کو یاد ہوگا سورہ نہل آیت نمبر 44 اس میں یہی بات فرمائی گئی تھی کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کی تشریح لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے وضاحت کر کے بیان کر دیجئے جب قرآن کی تشریح آپ کرتے تھے کو قرآن کا حکم بیان کرتے تھے اس میں قطعا ان کسی بھی خواہش کو دخل نہیں ہوتا تھا وماً ان الا ہرگز آپ خواہش سے نہیں بولتے تھے ہو نہیں سکتا کہ سوچا ہو آپ نے کہ چلو نماز یوں پڑھ لیتے ہیں نہیں وہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایگزیکٹلی exactly آپ کو سکھائی کیسے پڑھنی ہے کیا کہنا ہے وضو ایگزیکٹلی exactly اللہ کے حکم سے جبری علیہ السلام نے آپ کو کرنا سکھایا ہر چیز آپ ایگزیکٹلی exactly وہی کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے آتی تھی اس میں قطن کسی قسم کی آپ کی خواہش شامل نہیں ہوتی تھی وہی مطلوف بھی ہے غیر مطلوب بھی ہے وہی خفی اور وہی جلی یہ دو وہی کی اقسام ہے اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے قرآن پر عمل ناممکن ہو جائے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو سامنے نہ رکھیں آپ نے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ انی اوتی الکتاب اب مت اللہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس جیسی ایک اور چیز بھی اب یہ وہی کس نے پہنچائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جیسے حدیث میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ دو راوی ان کی آپس میں ملاقات ہوئی یا نہیں اسی طرح یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول ملک اور رسول بشر اس کی ملاقات ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی تو بتایا گیا کہ ہاں ہوئی عام طور پہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آیا کرتے تھے تو وہ نظر نہیں آتے تھے بلکہ ڈائریکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاع ہوا کرتا تھا نزل قلب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے دو دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا اصل ملکوتی شکل میں دیکھا تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ رسول ملک ہے فرشتہ رسول جو اللہ کا پیغام لا رہا ہے اور یہ جو اللہ کی بات پہنچا رہا ہے انسان تک انسان رسول تک ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے اپنی آنكھوں سے دیكھا اس پیغام لانے والے کو علامہ شدید القوا اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائی افق پر تھا پھر قریب آیا اور اوپر مول ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا فا اوہا اللہ ہی ما اوحا اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اس کو پہنچانی تھی یہاں پر جبری علیہ السلام کی اصل ملکوتی شکل کا ذکر ہے غار ہرا سے اترتے ہوئے ایک دفعہ آپ نے جبری علیہ السلام کو اسی طرح دیکھا تھا کہ پورا افق پورا ہورائزن جبری علیہ السلام سے بھر گیا تھا پورے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے انیوژول چیز تھی بالکل ایسی حقیقت کے آنکھیں دیکھ رہی ہوں لیکن دل حیران ہو رہا ہو جس کو ہم کہتے ہیں نا انبلیویبل انبلیویبل چیز تھی لیکن ماں ما نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا یہ بات بھی ہے تھی بہت ان یوزل بڑا ایکسٹرا آرڈینری تجربہ تھا لیکن ہیلوسینیشن نہیں تھا ایسے لوگ کہہ دیتے نا کہ اسکرزوفرینیا کے اندر بھی تو ہیلوسینیشن ہوتا ہے اور کوئی ہوتا نہیں اور نظر آتا ہے اور یہ ہے ایک بیماری تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ناوزو بلّہ یہ کوئی اسکرزوفرینیا کا کیس ہے یا کوئی ہیلوسینیشن ہو رہے ہیں اور افسوس کی باتیں کتنے ہی نان مسلم جنہوں نے کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے نازوب اللہ اور اس میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی تھیں اور آپ کہتے تھے کہ مجھ پر تو وہی ہی آئی ہے تو دکھائیں کسی اسکرز کا بیان لے کر تو آئیں اور کمپیر کریں قرآن سے پاگل ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی پر دورے پڑتے ہیں اپیلیپسی کے مرگی کے دورے ایسی حکمت کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں تو وہ دشمنی کے اندر حد سے گزر جاتے ہیں پھر ایسی باتیں کرتے افا تم ہو ما یا اب کیا تم اس چیز پر اسے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی جبری علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا اور تم چٹلا رہے ہو کہ نہیں کوئی وہی نہیں آئی ولا قدر آز لطن اخرا اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرت المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الما ہے اب یہ ہے وہ معراج کا آسمانی حصہ زمینی حصہ ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا وہاں بھی جبری علیہ السلام کو ان کی اصل ملاقوتی شکل میں دیکھا اب سدرت المنتہا کیا چیز ہے بیری کیسی بی متشابہات میں سے ہے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی بیری ہے کس جنت کی بات ہے یہ کیا مقام تھا میرے اور آپ کے پاس جو بھی علم اس وقت ہے ساری انسانیت کے پاس جو علم ہے ایکوائرڈ نالج وہ تو سارا علم مل کر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا یہ غیب کی چیزیں ہیں ٹیلیسکوپ لگا کے دور دراز کی گیلیکسیز دیکھی جا سکتی ہیں لیکن ساتھ جو کرامن کاتبین جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا ابھی سورہ قاف میں کہ تمہارے ساتھ دو بیٹھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیکھ سکتے دنیا کا کوئی گیجٹ ایجاد کر لیں اکوائرڈ نالج سے غیب کو دیکھا نہیں جا سکتا ریویلڈ نالج جو علم الوحی ہے اس سے جتنا ہمیں بتا دیا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اگر گئے جنت میں اللہ نے داخل فرمایا اپنی رحمت اپنے کرم سے تو دیکھ لیں گے کہ وہ بیری کیسی تھی آپ جو اپنی خواہشات جمع کرتی ہیں تو خالی کھانا پینا مت جمع کیجیے کچھ اعلیٰ درجے کی خواہشات بھی جمع کر لیں کہ اچھا المنتحق سائٹ سینگ ٹور کوئی ہوگا وہاں پر اور آپ جا کر دیکھیں گی اندہا جنت الماوا جہاں پاس جنت الماوا ہے اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا نہ نگاہ چندھیائی نہ حد سے بڑی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یعنی پورے حواس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروا دیا گیا غیب کے عالم کا نبی سر آپ یقین ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی شک نہیں اس کے اندر تو لہٰذا چونکہ ذمہ داری غیر معمولی ڈالی گئی ہوتی ہے امبیا کے اوپر تو ان کی ٹریننگ کا طریقہ بھی غیر معمولی ہوتا ہے غیر معمولی مشاہدات ان کو کرا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے تو ان کو چھوڑ کر جو وہ تعلیمات لے کر آئے ہیں اب کن چیزوں کے پیچھے لوگ پڑھے ہیں افرائی تو ملاۃ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزہ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا, کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی دراصل یہ کچھ نہیں مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی سنت نازل نہیں کی حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض بہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں و لق میں رب الہدا حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے امل انسانی ماں تمنا انسان جو کچھ چاہے وہی اس کے لیے حق ہے چاہتیں اس کی حق بن جائیں گی یعنی آخرت کا ذکر ہے کہ جو چاہے کا اس کے حساب سے آخرت آئے گی ہماری چاہتوں کی بنیاد پر ہماری چاہتوں کے حساب سے ہمارے بنائے ہوئے معیار پر آئے گی کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ کہ صرف چاہنے سے آ جائے گی کہ ہم خواہش کریں کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈالے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا ہو نہیں سکتا دنیا کا ہر کاروبار جب کرنا شروع کرتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے پھر محنت ہوتی ہے بھاگ دوڑ کوشش ہوتی ہے جدوجہد ہوتی ہے تب کہیں جا کے بدلے میں کچھ ہاتھ آتا ہے تو کیا آخرت صرف سوچنے سے مل جائے گی صرف تمنا کرنے سے مل جائے گی ہو نہیں سکتا فل اللہ ہلاخ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں ان کی شفات کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے اور اس کو پسند کرے شفات کا کئی مقامات پر قرآن میں ذکر آیا ہے اور اکثر مقامات پر شدت سے نفی آئی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہے اور کچھ مقامات پر اللہ کہہ کر ایکسیپٹ کچھ ایکسیپشنس بیان کر دیے گئے کچھ استثناات بھی ہمیں وہاں پر ملتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا کرے گا کہ وہ شفات کریں حدیث نے بھی یہ مضمون آتا ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ شفات کریں گے انبیاء دین کا علم رکھنے والے اور شہدہ یہ لوگ دوسروں کے لیے شفات کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی کہ جن کو بخشنے کا اللہ نے فیصلہ ہی کر لیا ہو اب ہم کہیں کہ فائدہ کیا ہوا دیکھیں بات کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایگزام کا رزلٹ آ جاتا ہے ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے ٹیچرز کو پتہ ہے کہ کس کو میں نے پاس کیا ہے کس کو پاس نہیں کیا وہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے نا پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ریزلٹس اناؤنس ہونے ہوتے ہیں تو کسی گیسٹ آف آنر کو بلا لیتے ہیں کسی معزز ہستی کو بلا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نتیجوں کا اعلان کروایا جاتا ہے تو یہ آنے والے کے لیے آنر ہے ایک طرح سے تو بالکل انبیاء شہداء اور دین کا علم رکھنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی بخشش کا اعلان کروا دے گا تاکہ ان لوگوں کا جو انبیاء اور شہداء اور صالحین ہیں ان کا بلند درجہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ کتنے آنرڈ ہیں کہ گیسٹ آف آنر کی طرح ان کا وہاں پر مقام ہوگا اور جن کو بخشنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا اگر یہ سفارش کریں گے اور کریں گے انبیاء سفارش کریں گے شہدا بھی کریں گے صالحین بھی کریں گے لیکن جن کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ان کو نہیں بخشنا ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی دنیا میں بھی انبیاء نے دعا کی بخشش کی دعا کی لیکن ساری کی ساری ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں دنیا میں جو ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں نا وہی دراصل آخرت میں سفارش یا شفاعت بن جائے گی شفاعت کیا ہے کسی کو بخش دینے کی خواہش کا اظہار کرنا اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تو فلاں کو بخش دے دنیا میں بھی دعائیں مغفرت تو یہی چیز ہے تو انبیاء بھی دعائیں مغفرت انہوں نے کی اور انبیاء کی دعا بعض کے حق میں قبول ہوئی دنیا میں بعض کے حق میں نہ قبول ہوئی مثال کے طور پہ نو علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے والد کے لیے قبول نہیں ہوئی ہم کہیں کہ بھئی وہ تو کافر تھے تو ظاہر ہے کافر کے لیے تو پہ دعا قبول نہیں ہوگی لیکن جب مسلمان مسلمان کے لیے سفارش کرے گا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ تو ہم مسلمان ہیں اب مسلمانوں کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائے گا اور سفارش کے بھروسے پر عقیدہ آخرت ہمارا کمزور پڑ گیا اور ہم عمل سے فارغ ہو گئے آخرت کو ماننے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچتے اس لیے کہ ہے نا کہ کچھ بھی کر لیں اللہ کے رسول ہمیں بخشوا دیں گے تو بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی کچھ مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کی یعنی کہ سفارش کی شفاعت کی قبول نہ ہوئی ہم پڑھ ہیں سورۂ طبہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر ایٹی میں اللہ تعالی نے فرما دیا تھا اس تقرم اولاد اس تقرم ان تصطفر لحم صبری مررتََََََََََََ فل يقفر اللّہ لحم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے حق میں اور یہ کون ہے منافق منافق کون ہوتا ہے کافر نہیں نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے زكوات دیتا ہے سب کرتا ہے لیکن منافق ہوتا ہے کلمہ پڑھ كرى تو کوئی منافق بنتا ہے کلمہ پڑھے بغیر تو منافق ہو نہیں سکتا تو یہ مسلمان ہى تھے كہہ ديے گيے کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا آپ ان کے لیے استغفار نہ كيجيے اگر آپ ان کے لیے ستر دفعہ بھی استغفار کریں گے فلیح یقف اللّہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا ان کو تو شفات ریجیکٹ ہوئی نا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے بندے ہیں اب دو ہوا اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا کچھ لوگوں کے حق میں شفات ریجیکٹ کر دی جائے گی ہم پڑھیں گے آگے سورہ مزمل میں کہ فماتن فاحم الشافین کہ اس دن کسی شفات کرنے والی کی شفات ان کو فائدہ نہیں دے گی کریں گے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا یہ ہے شفات حق کا تصور اور باطل شفات کیا کہ جس کے حق میں جس نے کہہ دیا اللہ مجبور ہو جائے گا قبول کرنے پر اللہ پنوزب اللہ کوئی پریشر ڈلوا کر اپنی بات منوا لیں گے تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ بما قدر اللہ حق کا قدری ہی اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا اللہ کا اندازہ کرنے کا حق تھا اللہ اللہ ہے اپنے معاملات میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا خود فیصلے فرماتا ہے اس کی بادشاہی میں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ایمان انسان رکھتا ہے تو وہ عمل کرتا ہے اپنی خطاؤں سے ڈرتا ہے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر چھوٹی موٹی بھول چوک جو ہو گئی اس پر اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش ہو جائے شفاعت کے اوپر بخشش کا بھروسہ نہیں رکھتا یاد رکھیں یہ فرق ہے اور شفات کے نام پر گناہوں میں جری نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے عمل اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے اور کنٹینجنسی پلان کے طور پہ ان کیس ضرورت پڑ گئی تو ٹھیک ہے پھر ان چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ شفاعت کام آ جائے انزین لا مینا قرتی اکت تسمی مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے معصوم کرتے ہیں حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم ان کو حاصل نہیں لا من الحق وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا بہت خوبصورت آیت ہے زن سے اللہ ہمارا کسی طرح پیچھا چھڑوا دے گیس ورک جو ہم کرتے ہیں نا کہ آئی تھنک آئی تھنک یوں ہوگا میرا خیال ہے یوں ہوگا نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اللہ تعالی نمازوں کے بارے میں پوچھے گا میرا خیال ہے بس یہ ہے کہ بھائی دیکھو نا جسٹ بی اے گڈ ہیومنگ کسی کا دل مت توڑو میرا نہیں خیال کہ اللہ اتنی پٹی پیٹی باتوں پر پوچھے گا سو so واٹ اگر نیل پالش لگا کے کر لیا؟ یہ سب کیا ہے زن یوگنی زَنَّ لَا حق مِنَ الْحَقِّ آ زن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں بالکل کام نہیں آنے والا گیس نہیں کیا جا سکتا آخرت کو کہ یوں ہوگا یوں ہوگا دنیا کا معمولی امتحان گیس پہ نہیں چلتا کہاں آخرت کا امتحان امیجن کریں کہ کورس ایک طرف پڑا ہے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ گیس پیپر خود ہی بنا کر بیٹھ گیا ادھر ادھر سے جمع کر کے چیزیں تو بہت ضروری ہے کہ انسان صحیح معلومات حاصل کرے اگر معلومات غلط ہے بیس غلط ہے ڈیٹا غلط فیڈ کیا گیا رزلٹ غلط نکلے گا معلومات غلط ملے گی تیاری غلط ہو جائے گی درست عقیدہ ہونا بنیادی اہمیت رکھتا ہے اگر ہمیں عمل درست کرنا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ اور مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو رال کا مبلغ منل ان لوگوں کا مبلغ علم یعنی علم کا سورس بس یہی کچھ ہے لمٹڈ ویژن ٹیوب وژنڈ لوگ محدود نظر والے تنگ نظر بحدود علم محدود عقل صرف اور صرف ایکوائرڈ نالج صرف اور صرف دنیا کا علم ان کے پاس ہے اور وہی کا علم اسے آنکھ انہوں نے بالکل بند کر لی اپنی تو کیا کریں بچارے محدود ہیں اور اس محدودیت کی وجہ سے پھر کل اللہ کے ہاں یہ ریجیکٹ بھی کر دیے جائیں گے رد کر دیے جائیں گے مردود بھی ہو جائیں گے کیوں اپنے آپ کو محدود کیا جب اللہ تعالیٰ نے اور اتنا کچھ بتایا تھا کیوں نہ اس پر عمل کیا ان نہ رب کا ہوا عالم و بند اللہ صبیل ہی وا یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویے اختیار کیا جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے پرہیز کرتے ہیں اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے انبا کا واضع علم بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے بس اپنی نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا کیا اس کے پاس غائب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی وہ ابراہیم اللہ وفا وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر آتا ہے لگتا ہے کہ اللہ کو ٹوٹ کے پیار آتا ہے ان کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی تعریف کے بغیر ذکر آگے چلا گیا ہو کوئی نہ کوئی خوبی کوئی نہ کوئی بات ان کی بیان ہو جاتی ہے حالانکہ مضمون پورا ہو گیا فی سہرف موسا کے اوپر لیکن نہیں کون ابراہیم وہ ابراہیم جس نے کہ وفا کا حق ادا کر دیا تو ہم دیکھیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے بارے میں کیا گمان رکھتا ہوگا اللہ کی نظر میں ہم پتا نہیں کیسے ہوں گے ہم نے کتنا اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کیا ہم کتنے اللہ کے ساتھ فیتفل ہیں کتنے وفادار کتنے لائل ہیں اور کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ تھا جو یہاں قرآن میں لکھا ہے اللہ تذر واضرتوں وزر اخرا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ صلی السانی اللام اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہوگی جس کی اس نے صحیح کی ہوگی وہ ان سایہ اور یہ کہ اس کی صحیح کوشش ان دیکھی جائے گی فما یو جزا الجزا اور اس کی پوری جزا اس کو دی جائے گی کوشش کا ذکر بار بار آ رہا ہے دنیا میں تو جو امتحان ہوتے ہیں تو وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں نتیجہ دیکھا جاتا ہے ایک شاگرد ہے چاہے اس نے سو گھنٹے پڑھا ہو پیپر اچھا نہیں کر سکا سو گھنٹوں کی محنت ضائع نل اینڈ بوائڈ ہو گئی اللہ جو ہمارا امتحان لے رہا ہے دنیا میں اس میں اللہ رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہے بلکہ ایفرٹ اورینٹیڈ ہے کوشش کتنی کی یہ دیکھا جائے گا جس نے سو گھنٹے لگائے اس کو سو گھنٹوں کا جر دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا ہو صفر مثال کے طور پہ نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کی نتیجہ کیا نکلا مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تو مٹھی بھر لوگ جو اینڈ رزلٹ ہے ہم تو اس مٹھی بھر لوگوں کو دیکھتے ہیں نا اللہ وہ نہیں دیکھتا کتنے لوگ ای لائے کتنوں نے مانا اللہ وہ ساڑھے نو سال دیکھے گا اتنی محنت کی محنت کے حساب سے اجر دے دیا جائے گا ہر شخص کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر ہے صاف یہاں بتا دیا گیا کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آگے نہیں آئے گا نہ پیشکش کرے گا نہ اٹھائے گا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا کسی کے اچھے یا برے اعمال دوسروں کو فائدہ نہیں دیں گے ہاں اس عمل کو دیکھ کر کسی اور نے عمل کیا تو پھر عمل کرنے والا بھی فائدے میں ہوگا اور جس کو دیکھ کر کیا گیا ہوگا اس کا بھی اچھا اثر رہ جائے گا تو کوئی اچھا برا عمل انسان کا اپنا کسی دوسرے کے لیے نہ فائدے مند ہوگا نہ نقصان دہ ہوگا ہاں کون سے اعمال دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ جو کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیے اور جو حدیث میں واضح طور پر بیان فرما دیے گئے ہم اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے کسی عزیز کو چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث کے حساب سے وہ کیا چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز استغفار حدیث میں آتا ہے وہ ان حدیت الحیمات إِلَّ التغفار زندہ لوگوں کا تحفہ مردوں کے لیے ان کے لیے استغفار کرنا ہے حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن مردے کی مثال بالکل اس شخص کسی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی مومن یا کسی دوست کی طرف سے دعائے مغفرت کا تحفہ پہنچے جب دعا کا تحفہ اس کو پہنچتا ہے تو اس کو دنیا اور مافیا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر کے مردوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے اب دیکھیں قبر کیا جگہ ہے کوئی جا کر واپس تو نہیں آیا کہ کوئی بتائے کہ وہاں پہ کیا چیز کام آتی ہے پھر وہی گیس جو پیچھے ہم نے پڑھا ایتبیون الزََََََََََََََََ نہیں پیروی کرتے مگر گیس کی کہ ہمارا خیال ہے یہ بھی پہنچ جائے گا ہمارا خیال ہے یہ بھی پہنچ جائے گا تو ہم کیوں گمان کیوں پر چلیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق بتا دیا کون قبر سے اٹھ کر آیا جو بتایا کہ یہ چیزیں کام آئیں تم نے یہ بھیجا تھا وہ ملا اور تم نے جو یہ بھیجا تھا وہ نہ ملا اور ہمیں بھی کون بتائے گا کہ قبر میں جانے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ باہر جو لوگ پھر رہے ہیں سخت گرمی کا موسم ہے سورج نکلا ہوا ہے لیکن ہم جب یہاں آتے ہیں تو ہم کس طرح آتے ہیں ہم بعض دفعہ موزے بھی پہن کر آتے ہیں اور زیادہ ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے اس کہ یہاں کا موسم بالکل ڈفرنٹ ہے جو اس کمرے کے اندر نہیں آیا وہ سمجھ نہیں سکتا اس کمرے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے شال کی بھی ضرورت پڑ گئی ہو اتنی سخت بعض دفعہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے اے کی کولنگ اتنی تیز ہو جاتی ہے یہاں پر تو جو یہاں سے آ کر گیا وہی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہو سکتا ہے شال یا اپنے ساکس لے کر تو کوئی راستے میں ہنس کتنی تو گرمی ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں شال اور ساکس لے کر جا رہی ہیں موزے لے کے جا رہی ہیں اس کو ہنسنے دیں آپ کو اپنی خیریت چاہیے یہاں پر تو ہم اس کے حساب سے تیاری کر کر آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا ہم کو کہ ہم کیا اعمال کریں اور کوئی بتا نہیں سکتا کہ جو قبر میں چلے گئے ان کو کیا چیز پہنچتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا اس کو جنت میں بلند درجات عطا کیے جائیں گے اور وہ پوچھے گا کس وجہ سے میرا درجہ بلند کیا گیا تو کہا جائے گا کہ تیرے واسطے تیری فلاں اولاد نے دعائیں مغفرت کی تھی اس وجہ سے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اس سال ثواب کے لیے کہ نیت ضروری ہے ہم نیت کریں گے تو یہ سال ثواب ہوگا نہیں اولاد صدقہ جاریہ ہے اولاد جو نیک کام کرتی ہے والدین کو آٹومیٹکلی اس کا اجر جو ہے پہنچ جاتا ہے ہم دن میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں قرآن جو نیکی کا کام کرتے ہیں سب والدین کے اعمال نامے میں اس کا بھی اجر جا رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے ہم پر اپنا ٹائم اپنا ایفرٹ اپنا پیسہ اپنی محبت انویسٹ کی تھی اولاد انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کا ریٹرن ڈویڈنڈ قبر میں بھی ملتا رہتا ہے اگر مرنے والے نے حج نہ کیا ہو تو حج اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یہ بات ہمیں حدیث میں پتہ چلی ہے مرنے والے کے نام پر کھانا کپڑا وغیرہ بھی دیا جا سکتا ہے یعنی ہم دیں گے تو اللہ کے نام پر اللہ سے دعا کہ اللہ اس کا ثباب تو فلاں کو پہنچا دے تو بات یہ ہے کہ جو ہم کسی زندہ انسان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں زندہ انسان کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں کپڑا پہنا سکتے ہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو مردوں کو بھی ہم اسی طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کے نام پر کپڑا دے دیں پیسہ دے دیں کوئی صدقۂ جاری ہے ان کے لیے لگا دیں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے یہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی زندہ انسان کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ اس کے حصے کی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو لہٰذا جو بدنی عبادات ہیں مثلا نماز روزہ قرآن پڑھنا یہ مردے کے لیے نہ نفع مند ہیں نہ مردے کو پہنچتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص مرنے والے کے لیے روزے نہ رکھے بلکہ کھانا کھلائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتو ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے نہ روزے رکھے اب بتائیے صحابہ سے بڑھ کر تو عالم اور مفتی کوئی ہو نہیں سکتا بہت سے بہت بہت سے بہت جو گنجائش علماء نے نکالی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انفرادی طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ کوئی بدنی عبادت کر کے اور اس کا اسال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر تو وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے اور اب دیکھیں ہم نے کیا کیا چیزیں اسال ثواب کے نام پہ رسومات ایجاد کر لی مدرسوں سے بچے بلا کر ان کو پیسے دے کے قرآن ختم کرائے جاتے ہیں اور پھر گنتی کرائی جاتی ہے کہ اتنے قرآن ختم ہو گئے اور ان بے اصل رسومات پر اتنا ہمارا بھروسہ ہو گیا کہ زندگی میں پھر قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی آپ سوچیں کہ اگر مجھ کو یقین ہو کہ جب میں مر جاؤں گی تو میرے گھر والے سو قرآن ختم کروا دیں گے اور ایک لفظ پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں سو قرآن میں اتنے الفاظ ہیں اس کو نیو ملٹی پلائی کریں اتنی کروڑ نیکیاں ہو تو مجھے کیا کرنا ہے کہ جو میں یہاں آ کر بیٹھوں نہیں مزاج کیا ہے دین کا کہ نیکی انسان کی ذات سے پرپیچویٹ ہو جو نیکی میں آپ حصہ چاہتے ہیں ثواب آپ چاہتے ہیں تو آپ کا ذاتی ایفرٹ اس کے اندر ہونا ضروری ہے کسی اور کا پڑھا ہوا قرآن مجھے کیسے فائدہ دے گا بتائیے ذرا کوئی کنیکشن ہی نہیں میرا اس سے یہ تو ایسی بات ہے کہ کھانا آپ کھا لیں اور صحت میری اچھی ہو جائے دوا آپ کھائیں اور بیماری میری دور ہو کیسے ہوگا نہیں ہو سکتا قرآن اس وقت فائدہ دے گا کہ جب اس پر عمل کیا ہو یا خود کسی کو قرآن سکھا دیا ہو یہ لالچ لے کر آتی ہے نا یہاں پر کہ چلو کسی کو کچھ بتا دیں آپ کو یہ لالچ لے کر آئی ہے یہاں پر کہ کچھ سن لیں تو آگے کسی کو بتا دیں یہ چیز فائدہ دے گی کہ خود ایفٹ ڈالا ہے اس کے اندر خود کسی کو سکھایا ہے اور کوشش کی ہے اور خود عمل نہ کیا خود جانے ہی نہ کہ قرآن میں لکھا کیا تھا ساری زندگی غفلت میں گزر گئی نہ کسی کو سکھایا اور نہ کسی کو پڑھایا تو مرنے کے بعد کوئی سات قرآن دفن بھی کر دے یہ بھی سنا ہے کہ جب مردے کو دفن کرتے ہیں تو بعض دفعہ قرآن اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں بتائیے فائدہ ہے یا اس کے بعد کوئی سو قرآن بھی پڑھ کے بخشے جس نے خود عمل نہیں کیا اس نے خود نمازیں نہیں پڑھیں اس نے خود اللہ کو نہ جانا وہ تو قبر کے اندر لا ادری لا ادری کہتا رہے گا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم وہ وقت نہیں ہوگا قرآن کھول کے پڑھنے کا وہ دنیا میں تھا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد ایسے انسان جس کا بھی ذکر کیا گیا کوئی سو قرآن بھی پڑھ کے بخش دے فائدہ نہیں ہوگا پانی کا ایک گھونٹ آپ پیتی ہیں آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے تو آپ کو فائدہ دے گا اوپر سے گڑا بھر کر اونڈیل دیں پانی کیا فائدہ ہوگا پیاس تو نہیں بجھے گی تو قرآن کی مثال بھی ایسی ہی ہے لیکن اب یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی نہیں رہی مقصد چینج ہو گیا قرآن کو پڑھنے کا یہ ہدایت کے لیے پڑھا ہی نہیں جاتا ہمارے معاشرے کے اندر تو چونکہ ہدایت اس کا مقصد نہیں رہا تو جب مقصد چینج ہوا طریقے بھی چینج ہو گئے اب سارے کا سارا زور جو ہے وہ صرف اور صرف اسالے ثواب کے اوپر ہے اور حصول ثواب کے اوپر اب وہ بھی کاؤنٹر چلتا رہتا ہے تیز تیز اتنے اور اتنے سارا زور جو ہے وہ کوانٹیٹی تعداد کیا کوالٹی کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں یہ بھی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھیا کسی کا انتقال ہو گیا اور لوگ آئے ہیں اب لوگ آتے ہیں اور بلا وجہ آتے ہیں اور وہاں بولتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھیں اور اتنا بولیں تو کیوں نہ وہ قرآن پڑھ لیں تو بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر جایا جاتا ہے تو تعزیت کے لیے جایا جاتا ہے تاکہ گھر والوں کا تھوڑا دل بہلایا جائے مرنے والے کو کچھ اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے جہاں تک مغفرت کی دعا کا تعلق ہے وہ تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا محدود تو نہیں کیا دین کو اب کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ایک بچہ امریکہ میں ہے ایک سعودی عربیہ میں ہے ایک کراچی میں ہے تو کیا یہ کہا جائے کہ نہیں جس گھر میں انتقال ہوا وہیں بیٹھ کے تم دعا کرو گے تو ہی قبول ہوگی کیا ضرورت ایسی پابندی لگانے کی جو جہاں ہے وہ دعائیں مغفرت کر لے وہ ہے دین کے اندر واضح المقفر ہم نے اللہ کی ابھی صفت پڑی ہے اور ہم نے یہ فرض کر لیا کہ نہیں جس گھر میں انتقال ہوا ہوگا اسی گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہوگا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو لوگ تو آتے ہی تعزیت کے لیے ہیں بول چال ہی مقصد ہوتی ہے تو خاموش کرانے کی کیا ضرورت ہے اگر خاموش کرانا ہی ہے تو شادی کے موقعوں پر بھی سب کے ہاتھ میں کے قرآن دے دینا چاہیے اس لیے کہ جتنی غیبت شادی بیاہ کے موقع پر اور لوز اسٹاک ہوتی ہے موت کے موقع پہ تو پھر بھی کم ہی ہوتی ہے اور جو رسومات ہم نے پھر بنائیں اس کا اتنا بوجھ بن گیا پھر کھانے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید رسومات کا بوجھ ہے اخبارات میں اشتہارات ہیں اور اب تو وہ سویم وغیرہ کے کارڈ بھی چھاپ دیتے ہیں کسی کا سویم شیریٹن میں ہوا تھا صرف بات کیا ہے قرآن نہ سمجھنا مقصد نہیں پتا ہدل لل متقین کہا گیا تو ہم نے زندہ لوگوں کی ہدایت کے بجائے مردہ لوگوں کے ثواب کا اس کو ذریعہ بنا لیا قرآن کے پڑھنے پر لوگ اتنا آرگیو نہیں کریں گے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے جتنا اِسار ثواب کی رسومات کو ڈیفینڈ کریں گے کہیں گے چلو اس بہانے قرآن پڑھ تو لیتے ہیں یہ تو ایسی بات ہے کوئی کہے کہ بھی پورے سال تو میں نے کھانا نہیں کھایا تو چلو کسی کا انتقال ہوا تو اس دن ہم کچھ کھا لیتے ہیں چل کر تو کیا انتظار کریں گے ہم لوگوں کے مرنے کا حوضب اللہ کے لوگ مریں تو قرآن کھولے ہمیں کیا ہو گیا صرف لا علمی کا پرابلم ہے قرآن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گا وہ انب کل منتہا اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے بات ساری یہ ہے جو اس تیاری کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن کو پڑھے گا وہ صحیح علم بھی حاصل کر لے گا ہدایت بھی پا جائے گا وہ انا ہوا وہ اب اور یہ کہ اسی نے ہسایا اور اسی نے رلایا اناتا وہ وَأَحْيَا اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے رب و شعرا یہ ستارہ ہوا کرتا تھا موسم بہار میں طلوع ہوتا تھا مشرقین اس کو مبارک سمجھا کرتے تھے کہا کہ اس میں کیا برکت ہے برکت تو اس کے پیدا کرنے والے میں ہے اللہ کو پوجو کیا تاروں کو پوجتے ہو وہ انلہ کا آد ان وہ فما ابقوا اور یہ کہ اسی نے آد اولا کو ہلاک کیا اور سموت کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نو کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ اور اندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر جو کچھ کے تم جانتے ہو چھا دیا بس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا یہ ایک تمبی ہے پہلی آئی بھی تمبی میں سے بات یہ ہے تمبی خبردار قرآن کو وارننگ کے طور پہ نہیں پڑھتے بلکہ اگر کبھی اس نیت سے پڑھ لیں اور کوئی چیزیں پڑھ کے ڈر لگے تو پھر قرآن کو پڑھ ہی چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ہم نہیں پڑھتے کرنے کا کام کیا تھا انسان غلطیاں چھوڑے قرآن کو چھوڑ کر کیا ہوگا یہ آسٹروچ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے سے فائدہ تو نہیں ہوگا عذفت الفا آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے لئی صلاح مندو نل یہ کا اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے کہ موت آگے بڑھ رہی ہے قدم قدم چلتی چلی آ رہی ہے کیا حال ہے لوگوں کا غفلت میں لاپرواہی میں بے فکری میں پڑے ہیں گا بجا رہے ہیں مست ہوئے میں ہیں ہدایت کی طرف توجہ نہیں کرتے افہ مہاد الحدیث تعجبون اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو وہ تد حکون اولا ابکون ہو اور روتے نہیں وہ ان تم اور گا بجا کر ٹالتے ہو اس کو جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ سورت القمر قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت سیات وََ شق القمر قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا اشارہ ہے ایک مجزے کی طرف منا کے میدان کا یہ واقعہ ہے ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور کچھ کفار مکہ موجود تھے ان سب کی موجودگی میں چاند پٹا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھ لو تم سب اس کے اوپر گواہ رہنا کفار نے دیکھ لیا اس کو لیکن ہوا کیا یارو آیت یو وہ یقول و مستمر مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے ان لوگوں کے سامنے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے بعض رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو پورا کرتی ہے مگر خبردار کرنا ان پر کارگر نہ ہوا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے جس روز پکارنے والے سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا خوشان ابسوارجون من الجدا یق اندم منتشر محتین الدا یقول لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں پکارنے والے کی طرف دوڑے جاتے ہوں گے اور وہی منکرین اس وقت کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے اس سے پہلے نوح کے قوم جھٹلا چکی انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور وہ بری طرح جھڑکا گیا آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اب تو ان سے انتقام لے ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا اور نو علیہ السلام کو ہم نکتختوں تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا فحل میں مدکر تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا فقی فقان عذابی و دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمبی ہاتھ ولاق القرآن ذکری فہل میں مدکر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے اب ہے کو نصیحت قبول کرنے والا یہ ہے مقصد اس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا نصیحت حاصل کرو اپنی آخرت سنوار لو کون کتنی نصیحت حاصل کرتا ہے یہ اس کی نیت اور اس کے خلوص پر اس کا دار و مدار ہے جب انسان پہلے پہلا فسٹ ٹائم قرآن سنتا ہے ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن بالکل جیسے بےبی نہیں ہوتا چھوٹا سا بیوی بی ایمان ہوتا ہے کمزور سا اور جیسے بچوں کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے اسی طرح شروع شروع میں انسان کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے قرآن کے بارے میں بچے کی سمجھ بھی کم ہوتی ہے اور بچے کی بھوک بھی کم ہوتی ہے تو شروع میں انسان کے اندر طلب بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی قرآن کی اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی بڑھتی ہے اور اس کی بھوک بھی بڑھتی ہے بالکل اسی طرح جب قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے تو پھر سمجھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو بات پہلی دفعہ سمجھ میں نہیں آئی تھی دوسری دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کی طلب بھی بڑھتی جاتی ہے اور زیادہ پڑھیں اور زیادہ پڑھیں اس کو جذب بھی زیادہ ہوتا ہے ابزارب ہوتا ہے انسان کے اندر بہت سی باتیں جو پہلے رجسٹر نہیں ہوئی ہوتی اب وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں اور انسان کے اندر جذب ہونے لگتی ہیں لیکن سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا وقت لگتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے جب مسلسل اس سے رابطہ جوڑ کے رکھا جائے تب ورنہ اگر ایمان کی گروتھ رک گئی تو پھر کیا ہوگا پھر قرآن سننے کو دل نہیں چاہے گا انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ نہیں ہوگا وہ تو اریسٹڈ ڈیولپمنٹ ہے پھر تو وہیں کی وہیں رک جائے گی ساری انسان کی نشونما ایمان کی آگے بڑھ نہیں پائیں گے قبت آد ان فقی فقان عذابی ون ازر نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات ہم نے ایک پہم ہم کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمبیحات ولاق یسر قرآن ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تذکر کا ذکر کیا جا رہا ہے دو قرآن کے لیولز ہیں ایک تذکر کا لیول ہے ایک تدبر کا تذکر کیا نصیحت یاد دہانی ایک عورت کے طور پہ مجھے کیا کرنا ہے میری نجات کس چیز میں ہے ہر رشتے میں میرا کیا رول ہونا چاہیے اللہ کو مجھے کیسے راضی کرنا ہے کن کاموں سے بچنا ہے یہ سب تذکر ہے اور یہ بہت آسان ہے قرآن کے سرفس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں جو اس پہ سے ایک دفعہ گزر جائے گا تذکر اس کو حاصل ہو جائے گا تدبر کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر ایک کی بس کی چیز نہیں ہے یہ ایک اسپیشلٹی ہے یہ مشکل ترین کتاب ہے تدبر کے لحاظ سے تذکر کے لحاظ سے آسان ترین تدبر کے لحاظ سے مشکل ترین کئی علوم لوگ حاصل کرتے ہیں تب کہیں جا کے وہ قرآن میں تدبر کا حق ادا کرنے کے کچھ نہ کچھ قابل بنتے ہیں عربی زبان حدیث اور جاہلی زمانے کی شاعری فقہ اور بہت سے علوم اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ پھر اس میں سے فق کے قوانین جو ہیں وہ نکالے جا سکیں شریعت کے احکامات اس میں سے نکالے جا سکیں اور سمجھے جا سکیں تو علم اپنی جگہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی ضروری چیز تقوی اور خلوص اور نیت کا درست ہونا خدا خوفی اس کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں ستر ستر سال بھی لگا دیتے ہیں قرآن میں آخر میں پھر بھی کہتے ہیں واللہ اللہ عالم حق ادا نہیں ہوتا تو یہ تو تدبر کے لحاظ سے ایسی کتاب ہے جس کا کوئی سمجھیے کے نیچے سرا نہیں ہے انسان جتنا گہرا اس میں جائے گا اتنی حکمت کے موتی پالے گا قزبت سمود بن نذر سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل ہو گیا نہیں بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کون پرلے درجے کا جھوٹا اور اترانے والا ہے ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ ان کا انجام کیا ہوتا ہے ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا پھر دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تمبی ہم نے ان پر بس ایک دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی کی باڑ کی طرح بھوس ہو کر رہ گئے قرآن ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا پوچھا جا رہا ہے نا مجھ سے اور آپ سے ہے کوئی صدا؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, ہے کوئی ہمت والا جو آئے لوگ تو کہتے ہیں قرآن بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بالکل ہی سمجھ میں آتا بالکل یاد نہیں ہوتا لوگوں کی بات ایک طرف رب فرما رہا ہے یس سرن القرآن ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تو ہے کوئی جو رب کی بات پہ بھروسہ کر کے اور آگے آئے اس کو سیکھنے کی ہمت کرے کرزبت قوم ملوتم بن نظر لوت کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی صرف لوت کے گھر والے اس سے محفوظ رہے ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا یہ جزا ہم ہر اس شخص کو دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتا ہے لوت نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا فروقو عذابی و ندر چکھو اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا مزہ لیکن چوائس ہے نا انسان کے پاس کہ یا تو وہ عذاب کا انتظار کرے کہ عذاب آئے تو پھر اس کو بات سمجھ ہے. اور دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے لیے دل کھول دے اللہ کی کتاب اگر سمجھ جائے گا تو عذاب سے بچ جائے گا اللہ کی کتاب سے علم القین حاصل ہو جائے گا اور برے انجام سے بچ جائے گا علم حاصل ہو جائے گا تو عقل کا تو کام یہی ہے کہ انسان کتاب کو اپنے لیے اختیار کر لے اور عذاب کا انتظار نہ کرے ولاق سرن القرآن ذکری فل میں مدکر ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور آل فرون کے پاس بھی تمبی آئیں تھیں مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا آخر کار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں اپنا بچاؤ کر لیں گے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت و قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا اب چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ روقو مسر چکھو جہنم کا مزہ تو کیوں ہم کیوں اپنی لیس انجام کو پسند کریں ہم کیوں نہ اس قرآن کی اللہ کے کلام کی مٹھاس اپنی زندگیوں میں لے آئیں جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے تو پھر زہر کا انتظار انسان کیوں کرے زہر تو شفا نہیں دیتا وہ تو بس ہلاک کرتا ہے تو جہنم کا عذاب ہدایت کا باعث تو نہیں بنے گا بات سمجھ میں آ جائے گی لیکن فائدہ نہ ہوگا اس وقت سمجھنے کا اور نہ ایمان کا فائدہ ہوگا ان ناقل لشعی ان خلق نہ قدر ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے انَ المطقین فی جنوں ونہر بے شک متقی باغات میں اور نہروں میں ہوں گے فی مقواد صدقن سچی عزت کی جگہ مقد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ ایلیویٹیڈ پوزیشن ہوگی یونس میں فرمایا تھا قدم و مقام ان کا ہوگا سچائی کا سچائی کو چھوڑ کے تو پھر یہ بلند درجے حاصل ہو نہیں سکتے مک عدی صدقن سچائی کی جگہ سچائی کی نششت اور کہاں ان دا ملی کے مقتدر بڑے زی اقتدار بادشاہ کے قریب اور وہ کون ہے الرحمن سورت الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن رحمٰن علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا المحہ البیان اور اس کو بولنا سکھایا سورہ رحمان اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی بہرحال مضمون سے وہ مکی ہی لگتی ہے الرحمن اللہ کا نام اللہ کے ساتھ یہ بدل کے طور پر آتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ تم اللہ کہو یا رحمان بات ایک ہی ہے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو تو یہ اللہ کا بدل ہے اللہ کے نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے مبالغے کا سیگا ہے ایگزیجریشن ہے اس میں جیسے کوئی تھاٹے مارتا ہوا رحمت کا سمندر ہو بے تحاشہ رحم فرمانے والا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اس رحمت کا ظہور قرآن کی شکل میں ہوا الم القرآن انسان کی فلاح اور نجات اور خوشی اور چین اور سکون کا ذریعہ جو اللہ کی دامن رحمت میں آنا چاہتا ہو اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے دنیا میں تو انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے اور آخرت